بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں دائیوں کی رشوت سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ دعوت کے کام میں دو فرق ہوتے ہیں دائی اور مدو دائی کو صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ اس کا پیغام کیا ہے دائی کو یہ بھی جاننا ہے کہ مدو کا سوہ ذہن کا ہے اس کو کہتے ہیں اسلام میں طالی قلب تو دعوت میں طالی قلم بہت زیادہ ضروری ہے ایک عالم نے کہا تھا ایک بار کہ اس دنیا میں مومن کی صرف ذمہ داری ذمہ داریاں ہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے یہ بات تصویر دائی کے لیے دائی کا مدو کے اوپر کوئی حق نہیں ہے اسی کو اسلام میں کہا گیا ہے قرآن میں کہ میں تم سے کسی عزر کا طالب نہیں ہوں تو دائی مدھو سے شکایت نہیں کر سکتا دائی مدو سے کسی عزر کا طالب نہیں ہو سکتا دائی مدو سے ڈیمانڈ اور پروٹسٹ کی تاریخ نہیں چاہ سکتا دائی کو پورے معنو میں مدھو کا خیر خواہ بننا پڑتا ہے جو دعوت کے جو اصول ہیں وہ تو آپ جانے گے قرآن اور سنت سے لیکن بدو کیا ہے اس کو خود مدعی سے جاننا پڑے گا طالب قلب کے اصول خود بدو کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہوگا تو یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ دعوت کے اصول تو آپ جان سکتے ہیں قرآن اور سنت کے مطالعے سے لیکن مدعو کا جو اصول ہے اس کو خود بدو کا مطالعہ جاننا پڑے گا بدو کی مزاج بدو کا مائنڈ سیٹ بدو کے رجحان ان سب چیزوں کو خود بدو کے مطالعے سے آپ کو جاننا پڑے گا اسی کو کہتے ہیں تعلیم قلب تو دعوت کبھی بھی طالیف قلب کے بغیر مسجد طور پر نہیں ہو سکتی دعوت صرف اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں اس کا نام نہیں ہے دعوت اس کا نام ہے کہ آپ کی بات مدعو کے مائنڈ کو ایڈریس کرے وہ کل لوگوں پھر کالم بلی گا دائی کے بعد جب مدعو کے مائنڈ کو ایڈریس کرے تبھی وہ اس کو سوچے, سوچے گا جب اس کی بانڈ ایڈریسی نہ ہو تو کیا سوچے گا وہ تو جو لوگ حق کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کی ذمہ داری ایک طرف اگر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بات کو خدائی میسیج کو جانیں تاکہ وہ ٹھیک ٹھیک مدو تک پہنچا سکیں اسی کے ساتھ ان کی لازمی ذمہ داری یہ ہے کہ مدو کے رعایت کریں مدو کے تعریف قلب کریں مدو کو اس طرح سے مخاطب کریں کہ وہ متوش نہ ہو یہ سب چیزیں پلاننگ کے طالب ہیں دعوت بغیر منصوبہ کے نہیں ہو سکتی دعوت ایک منصوبہ بند کام ہے دعوت ایک منصوبہ بند کام ہے دعوت ایک کام جب بھی تو ہوتا ہے تو پینک کے بعد ہی ہوتا ہے تو جو لوگ دعوت کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں اپنے کو پریپئر کریں ایک پردمی ہی دعوت کا کام کر سکتا جس نے اپنے کو نہ کیا ہو وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا اور دیکھیے دعوت کے کام کلمہ پڑھانا نہیں ہے جو لوگ دعوت کے کام یہ سمجھ کلمہ پڑھا دیا جائے وہ دعوت کی تصغیر کرتے ہیں وہ دعوت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں دعوت کا مطلب یہ ہے کہ مدو کے لیے آپ اپنی بات کو ڈسکوری بنا دیں دریافت بنا دیں وہ اس کے مان میں اتر جائے جب یہ سب ہوگا تب ہی آپ کا کام دعوت کا کام ہوگا اگر یہ سمجھیں کہ کسی کو لیا آپ نے کچھ باتیں کہیں اپنی کلمہ پڑھا دیا تو یہ دعوت نہیں ہے یہ تو دعوت کو کا کمپے اندازہ کرنا ہے اس لیے دعوت اسی لیے قرآن میں سچائی کو مارفت کہا گیا یعنی مارفت کے درجے میں جب آدمی کسی بات کو جان لے تب اس پر اسپتال پہنچی مارفت یعنی ریئلائزیشن یا ڈسکوری کے درجے میں جب آپ مدو کے جنم میں اپنی بات کو اتار سکیں تب یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا اپنی دعوت پہنچائی یوں ہی کسی کو کلبہ پڑھوا دیا اس پر نہیں کہہ سکتے آپ کا اپنی دعوت پہنچائی تو اس لیے دعوت ایک پلاننگ ہے خیر ہے تالیف قلب ہے وہ مدو کے مائنڈ کو ایڈریس کرنا ہے اس قسم کا کام کے لئے صحیح لفظ ہے مشوہ بند دعوت تو دعوت کو جب آپ مشوہ بند انداز میں کریں گے مشو بنا کر اپنا کام کریں گے تب دعوت کا حق ادا ہوا دائی جب دعوت اس طرح دے گا تب اس کے اوپر جو حق ہے اس کے اوپر ذمےداری ہے کہا جائے گا کہ وہ ادا ہوئی اناؤنس کا دینے سے حق ادا نہیں ہو سکتا تو میں سوچتا کہ دائی کو بہت زیادہ سنجیدہ بننا چاہیے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ باتوں کو سمجھنا چاہیے اپنے بارے میں مدو کے بارے میں بھرپور اندازہ کرنا چاہیے اس قسم کی سنجیدہ کوشش کا نام دعوت ہے جس جی دعوت میں اس قسم کی سنجیدہ کوشش شامل نہ ہو وہ شاید کچھ اور ہے وہ دعوت نہیں ہے کیونکہ دعوت کا مطلب ہے کہ مدو کے اوپر اللہ کی حجت تمام ہو جائے کونا للہ سے اللہ ہوجت رسول <بادرسل> مدو کے پر مدو کے اوپر جب حجت قائم ہو جائے یعنی وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس کی خبر نہیں تھی تب جا کے دعوت ادا ہوتی ہے تو دعوت نام ہے حجت قائم کرنے کا اور یہ قرآن میں اصول بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ نے بھیجے تاکہ لوگوں کو پر اللہ کے لیے حجت در رہے یعنی کوئی یہ نہیں کر سکے کہ مجھ کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ سچائی کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ دعوت کے حق میں جو لوگ دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں وہ دعوت کو سمجھیں اور ان کو اللہ کی مدد سے دعوت کے کا کام سے دعوت میں کرنے کی توفیق ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ